اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اذا السماء جب آسمان شک ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی یہ ہے اور جب زمین دراز کی جائے اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزا وار ہی یہ ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا بِيَمِينِهِ تو وہ جو اپنا نام آئے اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے يَسِيرًا اس سے انقریب سہل حساب لیا جائے گا إِلَى أَهْلِهِ اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد فلٹے گا وَأَمَّا مَنْ كتابه وراء اور وہ جس کا نام آئے آمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے سو سو وہ انقریب موت مانگے گا سلس اور بھڑکتی آگ میں جائے گا كان فِي اگی نسو بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا نگو وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں دد انگو کی فیرو ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے د سکو تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں ول کامیڈی وسکو اور چاند کی جب پورا ہو لتا ضرور تم منزل ب منزل چڑھو گے تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے پوری آئی ارو پور اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے دل چلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں بما اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں سدی تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو لین مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا